ساکھ, کوئی اور صاحب جی پوچھے اکتفا کر دیتے ہیں وہ کے اور اگر پہلے اگر ان کی فارغ یا ختم ہو جاتی تو اس سے کوئی نماز میں بہت اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا آج ظہر کے نماز میں یہی ہوا تھینک کس نے تکبیر دی تھی آج بھائی کوئی صاحب ہے جی جی؟ بلال, بھائی بلال بھائی تھے یہاں بیٹھے وہ دیکھیے نماز تو ہو جائے گی صرف تقبیر تحریمہ جو فرض بھی ہے اور نماز کے شرائط میں سے ایک شرط شرائط میں سب سے آخری شرط جو ہے تقبیر تکبیر اور فرائض میں سب سے اول فریضہ تقبیر تحریما <coughs> تقبیر تحریری مقتدی کی یا مقبر کی امام سے پہلے اگر ادا ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی اور اس کی تقبیر پر جنہوں نے اقتدا کی اس کی نماز بھی فاسد کیونکہ امام نے تو ابھی تقبیر نہیں کی فرض کیجئے کہ اللہ اکبر یہ لفظ بر جو ہے اس سے پہلے اگر اس نے کہہ دیا اور امام کو بعد میں بعد میں گویا اس کی تقبیر ختم ہوئی پیچھے بھی اگر کوئی کھڑا ہوا اور امام سے پہلے تقبیر تحریمہ اس کی ادا ہو گئی یا مکبر نے کہی یا مکبر سے سن کر کے دوسروں نے اقتداء کی ان سب کی نماز فاسد ہو جائے لیکن رکو اور سجود میں گنجائش ہے کہ یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپ اگر اس کو اور مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر رمضان میں ہم فقی مسائل بیان کیا کرتے تھے تو وہاں ہم نے شرائط نماز میں آخری شرط پر گفتگو کی تو تقبیر تحریمہ سے متعلق کوئی پینتالیس منٹ کی گفتگو ہے اس کو آپ سماعت فرمان لے کے ظاہر ہے کہ یہاں تو اتنی گنجائش نہیں ہے اور تقبیر تحریمہ میں تو یہ ہے یہ حکم اس کا سخت ہے کہ اگر مقتدی کے پہلے ختم ہو جائے تو نماز نہیں اور دوسری جو ہیں تکبیرات وہ اگر پہلے ختم ہو گئی تو نماز ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے تو سجدہ کرنے میں جب جس کو ہم جلسہ کہیں تو ایک تکبیر کے اللہ اکبر بیٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر سجدہ کرتے ہیں اس تکبیر میں اور کھڑے ہونے کی تکبیر میں فرق ہونا چاہیے کوئی اندا آدمی بھی اگر ہو تو آپ کی آواز سے یہ سمجھ لے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ٹھیک تو آپ نے وہی مختصر تکبیر کے جیسا کیا زہر میں ہوا کہ ہم اٹھتے ہوئے تقبیر کہہ رہے اللہ اکبر تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ کھڑا ہونا ہے اور کہا اللہ اکبر تو ہم سے پہلے تکبیر ختم ہو گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور حدیث شریف میں سوجود کے بیان میں سیاست میں حدیث شریف ہے کہ امام سے پہلے یعنی ایک تو یہ بات ایک گر کی یہ ذہن میں رکھ لیں نماز میں ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے بس یہ گر یاد رکھ کسی معاملے میں سبقت نہیں لینی چاہیے ہر کام امام کے بعد میں کرنا حدیث شریف میں ہے کہ امام سے پہلے سجدہ کرنے سے اور امام سے پہلے سر اٹھانے سے پرہیز کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دے اتنی تعدیب ایک زمانے میں ہم اپنی مسجد مشکا شریف کا درز دیتے اب ہے وقت ملتا نہیں کتابوں کا مطالعہ کا وہ کسی زمانے میں پڑھ لیا وہی ابھی تک کام آ رہا تو اس میں ہم نے یہ حدیث جب آئی تو اب اس کی ہم نے شرح تلاش کی ذرا مطالعہ وغیرہ کرنے کے در دیا جاتا تو ہمیں اس وقت اصل نسخہ نہیں ملا شے کے موقع اشت اردو والا ایک نسخہ ہمیں ملا کہ دیکھیں اس حدیث پر شے کے نے کیا لکھا کہ جو کہ امام سے پہلے سجدہ نہ کرو امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے تو شہ کے نے واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور وہ اپنے چہرے پر چادر اوڑ کر کے حدیثیں پڑھاتے تھے چہرہ نہیں دکھاتے تھے کسی شیخ موقع نے لکھا اسی حدیث کے زمن میں تو ایک مرتبے ان کے شاگردوں نے اسرحر کیا کہ حضرت آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے اور بالکل اوڑ کر کے پڑھاتے ہیں کچھ مسیر ہو گئے شاگرد اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ یہ ایسے ڈھانک کے پڑھاتے تھے ایسے جب اٹھایا یہ سارا سر اس کا گدھے جیسا حالانکہ حدیث پڑھا رہا اب تو شاگرد لائق فائق تھے کا استاد یہ کیا معاملہ ہے تو فرما میں نے اس حدیث پر شک کیا تھا یہ شک کیا میں نے اس حدیث پر تو یہ میرا حال ہو گیا اچھا صحیح بات کیا ہے کہ میری تسلی نہیں ہوئی ابھی بھی میں نے کہا یہ کہیں مجھ سے غلطی لگتی اب میں نے پھر فارسی نسخہ تلاش کیا شیخ محقق کا تو ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلیح الدین صاحب صدیق رحمۃ اللہ تعالی لے کے کتب خانے میں فارسی نسخہ اس کو میں اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ تقریباً وہ ڈیڑھ سو سال پرانا چھپا ہوا آخری صفات بھی اس کے بالکل ضعیف ہو گئے پچھلے بھی تو اب تسلی نہیں ہوئی تو بالآخر آخر میں نے اسی کو کھولا اس کو کھولنے کے بعد میں چھری سے ان کے صفحوں کو الٹا یہ باب نکالا اور بہت باریک کتابت ہے پورے ایک ہی جلد میں پوری مشکا شریف کی شرح بالکل جیسے اخبار کا خط ہوتا ہے نا اس طرح کا فارسی خط اب میں نے اس کو نکالا تو اصل فارسی نسخے میں جب میں نے پڑھا تو بھی شیخ محقی کا یہی قول مجھے ملا کہ ایک محدی صاحب کو اس معاملے میں شاگردوں نے جب کہا تو انہوں نے جب اپنا سر دکھایا تو ان کا سر گدھے کی طرح تھا ان سے جب پوچھا تو کہا میں نے اس حدیث میں شبہ کیا تھا تب دیکھیے امام پر سبقت کرنا امام سے پہلے سر کو اٹھانا نماز ہو جانا الگ مسئلہ لیکن شرن اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس میں شک کرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ بھی اہل علم میرے آپ جیسے آدمی سے نہیں اچھا اب اس سے ایک تو ہم سب کو نصیحت یہ پکڑنی چاہیے آج پان کی دکان پر ہوٹل میں ادھر بدتمیز قسم کے لوگ ارے صاحب یہ حدیث تو ضعیف ہے یہ بھائی تم کوئی محدث لگے ہو یہ تو محدثہ رنگ ہوتا کہ جو حدیث کہلوم وہ کہے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ ہے وہ ہے وغیرہ اس فن پر اعلیٰ فاضل بریلوی کا ایک پورا رسالہ موجود منیر العین اس میں پڑھی آپ ایک مرتبہ میں نے اوپر کا صفحہ نکال کر ایک وابی کو دیا میں نے کہا ذرا اس کو پڑھی آپ کیا اور مجھے بتائیے کیا ہے اس نے پڑھ کر کہا بھائی یہ تو رسالہ کوئی بہت بڑے محدث کا لگتا یہ علوم اور فنون اس میں بتائے حدیث سے ضعیف کہ وہ کم معتبر کم معتبر نہیں اور اتنے طرق پر آئے تو کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ وہ حیران ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ جنہیں تم مشرک اور کافر کہتے ہو نا ان کی کتاب اعلی حضرت بریل میرہ بڑا حیران ہو گیا دیکھ کر کہ اس فن پر بہت کتاب ہے حالانکہ بنیادی طور پر یہ ہے انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر لیکن وہ جو علوم اور فنون بیان کی حدیث کے وہ لاجواب ہیں سوائے منیر العین کے کسی اور کتاب میں ایک جگہ نہیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا تو جو لوگ اس طریقے کے بک, بک کرتے رہتے ہیں ان کو اس واقعے سبق لینا چاہیے کہ بلا وجہ حدیث میں کلام کرنا صحیح حدیث بھی کہنا یہ اعتبار نہیں اس کو نہیں مانا جائے یہ ٹھیک نہیں ہو آپ جو کو ضعیف ہیں وغیرہ ان بتمیزوں کے منہ کو اپنا بند کرنا چاہیے ایک محدث کو شبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہوا تو بس یہ تو یوں سمجھ لیجئے آپ کے پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان سب کا باطن تو چینج ہو گیا اگر تے آپ کو بظاہر آدمی لگتے ہیں باطین میں پتہ نہیں کیا ہیں یہ کم وقت اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان پر لگام دیجئے ماں ایک فن کو جانتے نہیں آپ کیوں اس میں کلام کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یہ معتبر نہیں ہے اور امام بخاری نے اس کو نہیں لکھا سیاہ ستا میں نہیں ہے تو اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں بھی قول رسول دیکھو بس سر صدقنا یہ فنون کے ہیں, یہ وہ بیان کریں گے ہم اس کا اختیار نہیں رکھتے جب ہم نے پڑھائی نہیں اس پن کو تو بلا وجہ منہ شگافی کرنے سے کیا فائدہ چلیے اور کوئی پوچھ جی جی پوچھیے جناب آپ ہیں جی فرمائیے ہاں